جشن ملاد النبی صلی اللہ تعالی <نارو> صوفی صوفی <نارو> محمد حمیف شاہ <دارو> منقید ہوئی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 پوریاں پوریاں پوریا, پوریا کشتہ پر چھوڑیاں جیڑا ٹکا و شریعت کے مطابق اتنے کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے اتے بولنا جب اتے بولنا دلائل لال بولنا پرانو حدیث سامنے رکھ کے ثابت کرنا کہ اون دے سے پھر میرے منہ چ الفال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 اور جڑا جنگ کرفیو زبان نہ روکے گا انہوں نے دشنام انہاں ان کٹے گا گالی یہ شیخ عبداللہ اللہ کی کتاب ہے سامنے یہ بریلویہ بریلویاں مسجد کے باہر لکھا کھلاؤ ہے اس مسجد میں امام وہی وہ ہوگا جو شاخ عبد اللہ کی محدت دریلی اور آلہ حد بریلوی کی اچھی دک مطابق ہوگا یہ کئی مسجدیں لکھا کھلاؤں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 پہلے آے درجے نہیں اپنے گا لیکن پھر بھی انہیں حصہ دروا من جا جا ہوں کلب ہی موہ مین جا جہاد کرے اپنے دل لو دل لال جہاد کرے دا مانا شاخ صاحب لکھا سر کاردار کنا دشارہ ب دلے خود و انکار داشتا باشد بڑے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 نبی دی ذات سے خوش ہویا ہے صفت رسالت سالت خوش نہیں ہویا نبی دی ذات جو خوش ہویا ہے اس خوشی دے وقت سکون مل گیا اس کی جگہ انہوں لگ گئی لیکن خدا دا وعدہ بخشن دا سی ایمان دے نال نہیں محروم رہا کیوں جو ولادت خوش ہوئے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 उड़ नहीं पाऊ अस आप कहीं उड़ने हारे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 سالگرہ سال گرا سال پکڑنے خوش پکڑنے بال, بال جم پیا سجنا جی بال جمن سے خوشی ہو سال گرا کرسول جمن سے خوشی ہے بلا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 کماتال <سج> اسرائیل حل ونال بننا فیمتی نفترکمتی کل النار عل من واحد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 بالکل سچ جولا پولی دے برابر انجہال بنی اسرائیل والا میری امت دے ہے ہر بنی اسرائیل دے دسمس ہے سال گرا ہے وہ اپنے نبی دی خوشی کرتے ہیں کیک کٹتے ہیں دے لاگ سارا کچھ ہے مگر رسالت دی مخالفت ان دی نبوت دی مخالفت, دی مخالفت, دی مخالفت, دی مخالفت, دی مخالفت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 ملاد پوچھنا میں چارا پتا کیوں پتہ ہے جی میں آخان نماز بھی کچھ کھینچنی ہے باقی فاری شریعت کچھ ہی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 مطابق ایمان رکھے گا نبی سالت کی ہر گل بڑا حق سمجھے گا اپنے ہر جرم سمجھے گا اے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 ملا دے ملاد ویکنا برا پیڑ بھی ہزار لڑکی میدان گئی ریس پی آئی اچھا کچھیاں پاک کے دوڑی نسی جی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 سارے کن رسول کتے ملے لال ہے وہاں نے پوچھ کی کیا جانے ترقی کی ہے وہ جا رسول ملاد گی مل رب وقتا ہوا شریف مولا بھی جنگت نہیں لبے گی یہاں تو کرسمس سال گرائی یہ پیسہ لاؤن گے جی لا دے دین بےمان کافران صرف ایسنا مل سکتا ای ابو لہ سال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 اگو بیٹھے نے کپڑے لہا جب تک اگلے پروگرام جی پہلے دن میں کے گئی کچا کڑیے نہ سیانے آتے نے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 میرا ارادہ ہوا جنت جان کا تیرے محلے دا داخلو امر تیری خیرت یاد آ گئی ہے میں پچھا آیا امر پا کرو لگ عرض کر ارد یا رسول اللہ کیا عمر جناب تیری غیرت کھاوے گا کی مطلب تا مقام تم پیو تو وقت سجنا توجہ فرمائی نبی پاک جو فرمایا میں تیری خیرت یاد آئی جنت تیرے محلے چ میں نہیں گیا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 چلے پھر دا دا ملا سب کی ملاد پڑھانا <tose> رسالت کی دشمنی پکڑ دلے کا ملاد تو ہونا نہیں تو جا سد کے پڑھا پیا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 مرحقی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوچت دا کئی دلیا موتی لے ترییا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 دشمان تباہ کرنا فرما اللہ دنیا اللہ سونے جی تیرے ارادے سڈے عزاب محبوب کے سدق دشمن اور کتاب جہی کا میں ایلان کیا تمہیں کھائیے جن سبار بھی ابھی کتاب کیسے. کتاب خصوصی لوگوں نے پڑھیا جاگ